ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لامتهم واهدهم راعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف و اد تو مینا خانہ اوکما کال صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بزرگوں بھائیوں اور بہنوں اللہ رب العزت کا فضل و کرم اس کا احسان اور اس کی توفیق ہے کہ ہم نماز جمعہ کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں اور اس موقع سے دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کا موقع مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے نوازے میرے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اہم ترین چیزیں زندگی میں دی ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم چیز اس کا دین ہے خاص طور سے ایک مسلمان کو جو اسلام کی دولت ملی ہوئی ہے وہ اس کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی سب سے بڑی دولت ہے انسان کا دین اور یہ آخری دین اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ایک دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے وہ اس کا وجود ہے اس کا جسم اس کا بدن جسے عربی میں نفس کہا جاتا ہے اردو میں جب نفس کہا جائے تو اس سے یہ مراد ہوتا ہے کہ صرف نفس جس کی خواہشات کے پیچھے انسان چلتا ہے لیکن عربی میں جب نفس کہا جائے تو اس سے انسان کا پورا وجود اور اس کا پورا جسم مراد ہوتا ہے حفظ النفس ایک تیسری چیز جو اللہ تعالی نے انسان کو دی ہے وہ اس کا مال ہے اور چوتھی چیز اس کی عزت ہے اور پانچویں چیز جو اللہ تعالی نے اسے عطا فرمائی ہے وہ اس کی نسل ہے اس سے چلنے والی نسل اس کی اولاد اس کا خاندان یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت کے ہر حکم کا مقصد ان میں سے کسی نہ کسی چیز کی حفاظت ہے جو بھی حکم شریعت میں دیا جاتا ہے اس حکم کا مقصد یا تو اس کے دین کی حفاظت ہے یا تو اس کے وجود اور اس کی جان کی حفاظت ہے یا اس کی عزت کی حفاظت ہے یا اس کے مال کی حفاظت ہے یا پھر اس کے نسل کی حفاظت ہے جو اس سے چلنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پانچوں چیزوں کو اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں اہم ہو سکتی ہیں جن کو ہم ان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں مثلاً انسان کی عقل ہے شریعت میں بہت سے وہ احکام دیے گئے ہیں کہ جو عقل کی حفاظت کے لیے ہیں شراب نہیں پینی ہے کوئی ایسی چیز بھی استعمال نہیں کرنی ہے جس میں نشہ ہو اگر وہ پوری طرح نشہ نہ بھی پیدا کرتا ہو لیکن انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہو جس کو مفتر کہا جاتا ہے یا اس کے اندر مستی پیدا کر دیتا ہو ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہو کہ انسان پھر اس کیفیت میں کچھ بھی کر جائے اس کی عقل اس کے ساتھ پورے طور پہ نہ ہو ایسی چیز سے بھی منع فرمایا تاکہ اس کی عقل کی حفاظت ہو سکے یہ ساری چیزیں انسان کا دین اس کا وجود اس کی عقل اس کی عزت اس کا مال اور اس کا خاندان یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر شخص کو امانت کے طور پر دیں ہمارا امانت کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ امانت کے معنی یہ ہیں کہ کسی صاحب نے آپ کے پاس کوئی چیز لا کر دی اور آپ سے یہ درخواست کی کہ آپ حفاظت سے اپنے پاس اس کو رکھیں اور میں کچھ دنوں بعد اس کو واپس لے لوں گا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو حفاظت کے ساتھ اسی طرح رکھنا جس طرح میں اپنی چیزوں کو رکھتا ہوں اور ایک مرتبہ رکھنے کے بعد پھر اس پر دوبارہ نظر بھی نہیں کرنا نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا اور اس کو دبانے کی کوئی نیت نہیں کرنا وقت پر اسے واپس کر دینا یہ امانت ہے اور اگر غلط نیت سے کسی کی امانت لی گئی یا پہلے نیت صحیح تھی بعد میں کوئی ایسا کام کیا گیا جس سے جس کی وجہ سے ہم اس شخص کو اس کی پوری امانت نہیں لوٹا سکے تو ہم نے خیانت کی اس کے علاوہ امانت کے بارے میں کوئی دوسری بات ہمارے ذہنوں میں نہیں آتی لیکن شریعت میں امانت کا لفظ بہت وسیع ہے امانت کے معنی یہ ہی ہوتے ہیں کہ کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد کی ہے آپ کے حوالے کی ہے یا کسی انسان کے ذریعے سے آپ کے حوالے کروائی ہے اور اس بھروسے پر کہ وہ چیز سلامت رہے گی صحیح رہے گی اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی جس طرح سے اس میں حکم دیا گیا ہے اسی طرح وہ کام کیا جائے گا اگر اسی طرح کیا گیا تو وہ امانت ہے اور اگر اس میں کوئی کمی کی گئی تو یہ خیانت ہے اب اس کا تعلق اگر عقیدے سے ہے دین سے ہے شریعت سے ہے اسلام پر عمل کرنے سے ہے تو مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ ہونے کی امید رکھنا یہ اپنے اس پاک اور صاف عقیدے کے ساتھ خیانت کرنا ہے کسی اور سے کسی طور پہ بھی کوئی امید رکھنا جہاں شرک کا اسے گناہ ہے وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان دیا تھا اور جو عقیدہ دیا تھا اس امانت کے ساتھ خیانت کا بھی اسے گناہ ملے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حکم دیا کہ نماز پڑھیں نماز کے ساتھ پاکی بھی حاصل کریں کوئی شخص وضو کر رہا ہو وضو کے جو اعضا ہیں جو فرائض ہیں جن اعضا کو دھونا ضروری ہے وہ اگر نہیں دھوتا ہے وہ اپنے ایک ہاتھ کو دھوتا ہے کہہنیوں تک لیکن پورے طور پر نہیں دھوتا ہے یا اسے شک رہ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ نماز پڑھ لے رہا ہے تو گویا اس نے عبادت کی جو امانت کا جو طریقہ بتایا گیا تھا اس میں خیانت کی کوئی شخص ہے کہ جو ناپاک ہے کوئی نہیں جانتا اس کی ناپاکی کے بارے میں صرف وہ جانتا ہے لیکن اس نے اپنی ناپاکی کا خیال نہیں کیا اسی ناپاکی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں شامل ہو گیا اس نے اللہ رب العزت نے جو لوگوں کے نزدیک اس کی عزت رکھی تھی اس پر بھروسہ رکھا تھا اس اس سلسلے میں اس نے خیانت کی اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جو فرمایا انا عرض نلانت علسماواتی ولعضی ولجیبالی فعبینہ وہ اشفق نمنہ وہ منها الحل الانسان اِن كان ظلوما جهولا۔ کہ بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا عرضنا المانت ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں کے پاس آسمانوں کو حوالے کیا زمین کو حوالے کیا پہاڑوں کو حوالے کیا ان سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ایسی زندگی دینے جا رہا ہوں کہ جس کے اندر کچھ کام کرنے ہیں جس پر میں خوش ہوتا ہوں جس پر جنت ملتی ہے کچھ کام ایسے ہیں جنہیں نہیں کرنا ہے ان کے کرنے پر میں ناراض ہوتا ہوں اور اس پہ جہنم کا فیصلہ ہے کسی نے اس بات کو قبول نہیں کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ عہد الست کے طور پر ذکر فرمایا کہ میں نے بنی آدم سے عہد لیا تھا وعدہ لیا تھا ان سے لیکن انسان نے بڑھ کر ایسی زندگی کو خود قبول کیا اور اس نے کہا کہ میں ایسا کر کے دکھاؤں گا آپ کا وفادار بن کر رہوں گا قرآن نے کہا ان کا نلومنچا کہ انسان بہت بڑا ظالم تھا خود اپنے حق میں اور بہت نادان تھا کہ اس نے نہیں سمجھا کہ یہ کتنی نازک بات ہے اگر اللہ کے حکموں کی اطاعت نہ ہو سکی نافرمانی ہو گئی تو گویا امانت میں میں خیانت کر رہا ہوں اسے اتنی سی بات نہیں معلوم تھی لیکن جس شخص نے اس بات کو سمجھ لیا اس کا لحاظ کر لیا گویا اس نے اللہ کی دی ہوئی امانت کو ادا کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے آپ کے بارے میں فرمایا گیا آپ نے خود حجت الوداع میں پوچھا کہ کیا میں نے وہ امانت ادا کر دی جو رسالت کی امانت اللہ تعالی نے مجھے دی تھی جو جبریل امین کے ذریعے سے یا اللہ کی طرف سے جو باتیں دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالی جاتی تھیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ لوگوں تک پہنچا دیا جائے تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا کیا میں نے امانت ادا کر دی صحابہ کرام نے گواہی دی کہ آپ نے امانت ادا کر دی آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس پیغام کو تم پہنچاؤ تم اسے آگے بڑھاؤ اور جو یہاں سننے والا ہے وہ آگے کے لوگوں کو بتائے فروب او عام انسامیہ ہو سکتا ہے کہ جسے آگے بتایا جائے وہ براہ راست مجھ سے سننے والوں کے مقابلے میں زیادہ یاد رکھنے والا ہو زیادہ اس پر عمل کرنے والا زیادہ لوگوں تک پہنچانے والا ہو یہ دین ہمیں امانت کے طور پر دیا گیا کہ اس دین کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے اور ان کو یہ یقین دلایا جائے کہ اس دین کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں اللہ کو کے نزدیک پسندیدہ نہیں اس دین پر عمل کرنا اللہ کے نزدیک نجات کے لیے بالکل بے بنیاد ہے اس کا کوئی اللہ کے نزدیک اس کا اس کا اعتبار نہیں ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے جو انسان کو یہ وجود دیا ہے جو جان اسے دی ہے صرف ایک آنکھ کو اگر لے لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک آنکھ ایک ایسی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ جو چوبیس گھنٹے ہر وقت کام کر رہی ہے وہ انسان کو دیکھنے کا کام دیتی ہے وہ جب دیکھتا ہے تو خطرات سے بھی آگاہ ہو جاتا ہے اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں خطرہ ہے تو اس سے بچتا ہے عام حالات میں وہ ان آنکھوں کے ذریعے سے لذت اٹھاتا ہے لطف اٹھاتا ہے اچھے منظر کو دیکھ کر اچھی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اگر کسی کے پاس آنکھ نہ رہے تو یہ نہیں سمجھ سکتا ہے کہ آنکھ سے انسان کتنا لطف اٹھاتا ہے کتنے مزے لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کے لیے بھی فرما دیا گیا کہ یہ ایک امانت ہے تمہارے پاس جس چیز کو دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے اسے دیکھنا ہے اور جس سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے کوئی نہیں جانتا مجلس میں بیٹھے بیٹھے انسانوں کی بھیڑ میں اگر انسان اپنی اس نگاہ کا غلط استعمال کر لے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اللہ نے یہ امانت دی ہے اس امانت میں ہم نے خیانت کی اور یہ امانت بھی ایسی جس کو کسی سروسنگ کی ضرورت نہیں جس کو کسی اوور ہالنگ کی ضرورت نہیں ہر وقت مستقل کام کر رہی ہے اور جب ایک بار خراب ہو جاتی ہے تو سینکڑوں ذریعے اختیار کیے جاتے ہیں لیکن اس طرح سے وہ آنکھ کام نہیں کرتی ہیں جیسے قدرتی طور پر اللہ نے اس کے اندر صلاحیت دی تھی یہ صرف ایک آنکھ کے بارے میں اگر کانوں کو لے لیا جائے انسان کی زبان کا حساب کر لیا جائے انسان کے دل اور دماغ کا حساب کر لیا جائے اور انسان کے ان گردوں کا حساب کر لیا جائے کہ جس کے اوپر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہو جاتا ہے کبھی کبھی اس ایک اس سے ایک عزو کے ذریعے سے دوسرے کی جان بچ جاتی ہے اللہ رب العزت نے یہ پورا وجود انسان کو امانت کے طور پر عطا فرمایا کوئی اپنے جسم کے کسی ایک حصے کو بیچ نہیں سکتا وہ اس کا مالک نہیں ہے انسان کے پاس جو یہ دین ہے یہ جس طرح امانت ہے ویسے ہی اس کا جسم امانت ہے کوئی چیز ہے بڑی قیمتی چیز ہے لیکن ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اسے مفت میں دے دیتے ہیں لیکن ہم ہمیں جو اللہ تعالی نے جو چیزیں دی ہیں ہمارے جسم سے جن چیزوں کا تعلق ہے مفت میں مفت میں بھی دینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے سوائے اس کے کہ بالکل یقین ہو کہ آپ کے پاس دو چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء میں سے جو دو عطا فرمائی ہیں آپ کو اور اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو واقعی دینے کے بعد اس کی زندگی کا محفوظ رہ جانا یقینی کیفیت میں ہو اور آپ کا زندہ رہ جانا اس کو دینے کے باوجود یقینی کیفیت میں ہو یعنی گمان غالب ہو کہ یہ کام ہو جائے گا تو اجازت دی گئی ہے آخری شکل میں کہ کسی کی مدد کی جا سکتی ہے اس شکل میں ورنہ عام حالات میں اللہ رب العزت کا فرمان یہی ہے کہ یہ امانت ہے اس امانت کی حفاظت کرنی اس کا حق نہیں ہے کہ کسی کو بھی دے دیا جائے اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں جو وقت دیا ہے اور اگر یہ وقت کسی کے ساتھ معاہدے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اتنا وقت ہماری ملازمت کے لیے خاص ہے ہمارا جو کام ہے اور جس سے جڑا ہوا ہے ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں مہینے میں اتنے گھنٹے اور ہفتے میں اتنے گھنٹے اور دن میں اتنے گھنٹے میں کام کروں گا میں کس وقت آفس آتا ہوں کس وقت جاتا ہوں اس کو خبر نہیں ہے لیکن ہم اگر تھوڑی دیر بھی دیر کر رہے ہیں اور ہم اس کے پورے پیسے لے رہے ہیں تو گویا ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں بہت سے ایسے علماء گزرے ہیں کہ جہاں وہ کام کرتے تھے اگر وہ چھٹی پر چلے گئے یا بغیر چھٹی کے کچھ وقت دیر سے آئے انہوں نے جب ان کو تنخواہ ملنے کا وقت آیا تو انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ اتنے گھنٹے میں دیر سے آیا ہوں اگر میں اس کے پیسے لیتا ہوں تو گویا میں امانت میں خیانت کر رہا ہوں بغیر کسی عذر کے میں نے تاخیر کی اور اگر عذر بھی تھا تو میں نے اس کی وجہ نہیں بتائی میں نے خبر نہیں کیا اگر میں اس کے پیسے بھی لیتا ہوں تو میں امانت میں خیانت کر رہا ہوں اتنی زیادہ احتیاط اتنی توجہ اور اتنا دھیان اسی طرح اگر کسی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس مجلس میں کچھ خصوصی بات ہوئی کہ جو اسی مجلس کے لوگوں تک محدود تھی اور اس بات سے منع کر دیا گیا تھا کہ وہ کسی اور کو بتایا جائے اگر کسی شخص نے وہ بات کسی اور کو بتا دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجال سب کہ جو مجلس ہوتی ہے وہ بھی امانت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے مجلس کی میٹنگ کی کوئی ایسی بات جو اس مجلس کے لوگوں کے ساتھ خاص تھی وہ کسی اور کو بغیر اجازت کے یا اسے محفوظ کرنے کو کہا گیا تھا اس کے باوجود بتا دیا گیا تو گویا اس نے امانت میں خیانت کی یہاں تک فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی نے آپ سے کوئی بات بتائی راز کی اور بات بتانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ کسی اور کو نہ بتائیے بعض لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ اپنا راز سب سے بتاتے ہیں اور ہر ایک سے یہ کہتے ہیں کہ کسی کو مت بتائیے گا لیکن عربی کا ایک مسل ہے کہ جو راز وہ ہے جو دو لوگوں کے پاس رہے تیسرے کے پاس چلا گیا تو وہ راز نہیں ہوتا پھر چونکہ آپ نے خود کہا تھا کسی سے مت بتائیے اور آپ خود دوسروں کو بتا رہے ہیں تو وہ راز نہیں رہ سکتا لیکن ایک شخص اگر بتائے آپ سے کوئی بات اور بتانے کے بعد صرف ادھر ادھر احتیاطاً دیکھے بھی کہ کوئی آ تو نہیں رہا ہے کوئی سن تو نہیں رہا ہے تو بھی اسے امانت سمجھو اور اگر تم نے وہ بات کسی کو بتائی تو تم نے امانت میں خیانت کی زاحد دس کشی فہیہ صرف تم سے بات کرتے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھا تھا تو یہ سمجھ جاؤ کہ اسے کسی اور کو نہیں بتانا ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے اپنے پاس اور اسے امانت سمجھ کر رکھنا ہے عرب ان لوگوں کی بڑی تعریف کرتے تھے کہ ایک بار ان کے سینے میں اگر کوئی بات چلی گئی تو ایسا ہے جیسے کسی مردے کو قبر میں دفن کر دیا جائے تو وہ نہیں نکل سکتا اس طرح کہا جاتا تھا کہ فلاں کا سینا راز کا مدفن ہے کہ اگر ایک مرتبہ وہاں کوئی بات چلی گئی تو نہیں نکل سکتی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی فرمایا کہ یہ امانت ہے اس کی حفاظت کی ضرورت ہے اسی طرح جو میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں اسے کسی اور سے ذکر کرنا یہ جہاں ایک بہت بڑی بے حیائی ہے وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو اللہ تعالی نے چھپا دیا تھا اور عزت اور عصمت کی چادر کے تلے چھپا دیا تھا اسے باہر لانا یہ اللہ نے جو تمہیں عزت دی تھی اس عزت کی امانت کے ساتھ خیانت ہے اور یہاں تک فرمایا کہ ایسا ہے کہ جیسے شیطان مرد اور شیطان عورت سرے راہ اس طرح کا کام کر رہے ہوں اور دنیا ہیں دیکھ رہی ہو ایسے ہی یہاں تک حضور اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رات میں کوئی گناہ کرتا ہو اور اللہ رب العزت نے اس پر پردہ ڈال دیا ہو اس کے بعد خود دن میں اس گناہ کو لوگوں سے بیان کرتا ہو تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی شخص بے حیاء نہیں ہے کل امتی معافن اللہ المجاہرین کہ میری امت کے ہر شخص کو معاف کر دیا جائے گا لیکن ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا جو گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے پھر خود سے لوگوں سے بیان کرتے ہیں فخریہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا اسی لیے امانت کے اس عمومی تصور کو اگر ہم سمجھ لیں کہ اگر کسی نے شادی کی شوہر کے پاس جو بیوی آئی وہ اس کے پاس امانت ہے اگر اس کے ساتھ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ جس سلوک کی شریعت اس کو اجازت نہیں دیتا ہے بار بار اس کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا اس کو طلاق کی دھمکی دی اس کے گھر والوں کا مذاق اڑایا گویا اس نے اس امانت میں خیانت کی جس کا اللہ نے حکم فرمایا تھا اب یہ امانت میں خیانت کیا چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک منافق کی تین علامتیں ہوتی ہیں کوئی مومن کامل اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر نفاق کی کوئی علامت پائی جاتی فرمایا کہ منافق کی علامت تین ہے کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اذا حد دس جب بھی بات کرے گا تو وہ جھوٹ بولے گا وہ ایزا وعدہ اور جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا اگر اتنا بھی کہہ دیا جاتا تو امانت میں خیانت کافی تھا کہ اگر اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کرے گا لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کرے گا لیکن الگ سے فرمایا گیا وہ عزت تو خانہ اس کے پاس جب امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامت بتائی پھر آپ نے فرمایا لا ایمان لا امان جس کو امانت کا پاس و لحاظ نہیں ہو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں قرآن میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اصل ایمان والے ہیں جہاں نماز میں خوشوخو اختیار کرنے والے زکوۃ دینے والے وادوں کا پاس و لحاظ رکھنے والے شرم کی حفاظت کرنے والے وہیں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَاعْدِهِمْ رَاعُونَ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع سے آپ کو خانِ کعبہ کی کنجی ملی آپ کو چابی ملی تو آپ نے حضرت عثمان ابن تلحہ کو خانِ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد اور وہاں جو بت رکھے ہوئے تھے ان کو توڑنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن طلحہ کو بلایا اور وہ چابی ان کو حوالے کی حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ جو حاجیوں کی خدمت ہے اور خانہ کعبہ کی خدمت ہے وہ ہمارے حوالے کر دی جائے سقایا رفادہ کا جو کام تھا کہ ان کو کھلانے پلانے کا کام ان کی خدمت کا کام لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان ابن ابی طلحہ عثمان ابن طلحہ شیبی کو بلایا جائے کہ جس خاندان کے حوالے خان کعبہ کی کنجی کی گئی تھی انہی کے حوالے کی جائے گی قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی ان اللہ یاماناتی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مستحقین کے حوالے کر دو جن کا حق ہے ان تک پہنچنا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ آپ یاد کیجئے جو ہجرت کے موقع سے تھا آپ کو امین اور صادق کہا جاتا تھا کہ آپ سب سے زیادہ امانت کا خیال رکھنے والے سب سے زیادہ سچ بولنے والے تو کوئی ایسی جزوی بات نہیں تھی کہ امانت کا تو خیال رکھتے ہیں لیکن اور چیزوں کے بارے میں ان پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ عرب لفظوں کی حقیقت کو سمجھتے تھے کہ عربی زبان میں ایک اچھے انسان کے لیے امین اور صادق سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہو سکتا کہ جو ہر چیز میں اس بات کا لحاظ کرنے والا ہو جس کو اللہ اور اللہ کے بندے بھی پسند کرتے ہیں اور اس بات کے مطابق عمل کرنے والا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پر جانے والے ہیں اور اپنے دشمنوں سے چھپ چھپا کر نکل رہے ہیں بڑی مشکل سے آپ نے تیاری کی ہے اس رات میں بھی دشمنوں نے جس شخص پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا وہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تاریخ میں ایسا واقعہ ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا کہ جس میں دشمنوں نے اپنے اس شخص پر بھروسہ کیا کہ جس کی جان کے دشمن تھے مشورہ کر کے آئے تھے کہ ایک مرتبہ مل کر حملہ کریں گے کہ اگر حضور کے جو افراد ہیں خاندان کے وہ بدلہ لینا چاہیں تو بھی بدلہ نہ لے سکیں اتنے قبیلوں میں آپ کا خون تقسیم ہو جائے ایک ساتھ مل کر حملہ کریں گے لیکن اس کے باوجود اس رات انہی لوگوں کی امانت جس ذات اقدس کے پاس رکھی ہوئی تھی وہ خود حضور, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی کہ آپ کے دین پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے آپ کے مذہب کو ہم نہیں مان سکتے اسلام قبول نہیں کر سکتے لیکن آپ سے بڑھ کر کریکٹر اور کردار میں سلوک میں بہترین اخلاق میں اپنی امانت اور سچائی میں ہم اپنے میں سے کسی شخص کو نہیں سمجھتے اپنے سردار کو بھی نہیں سمجھتے اپنے ماں باپ کو بھی نہیں سمجھتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے اور اسے حوالے کروایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سبق دیا کہ جو دین تمہیں ملا ہے جو وجود تمہیں ملا ہے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں عقل دی ہے جو مال تمہیں عطا کیا ہے جو خاندان اور رشتہ داریاں تمہیں دی ہیں ان سب کو اللہ کی امانت سمجھو اور ان سب میں جو اللہ کا حق ہے اور بندوں کا حق ہے انہیں ادا کرو اگر کہیں بھی تم سے حق ادا نہیں ہوتا تو یہ امانت میں تم خیانت کر رہے ہو ایک تاجر جو اپنے مال کے عیب کو چھپا کر بیچتا ہو وہ کسٹمر کے ساتھ اپنے گاہک کے ساتھ خیانت کا معاملہ کر رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک تاجر ایک ڈھیر کو بیچ رہا ہے آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر نمی ہے اوپر جیسا ہے ویسا اندر نہیں ہے اندر پانی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہلا جالتا فوق تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں کر دیا یا کیوں نہیں تم نے بتا دیا کہ اس کے اندر یہ ایب ہے اور اس عیب کی وجہ سے اس کی قیمت اتنی کم کر رہا ہوں میں اور اگر یہ عیب بتائے بغیر تم نے بھیجا تو تمہارے تمہاری تجارت کی برکت ختم ہو گئی آپ نے فرمایا کہ خریدنے اور بیچنے والے کو اختیار ہوتا ہے جب تک وہ خریداری کے مرحلے میں ہوتے ہیں اس وقت تک اگر وہ چاہیں تو اس کو بالکل پختہ کر لیں اور چاہیں تو اس کو کینسل کر لیں بے نہ کریں شرح نہ کریں خریداری نہ کریں لیکن بائیں کا کام یہ ہے بیچنے والے کا کام یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس عمل کو کرتے ہیں وہ اگر واضح کر دیتے ہیں سچ بول دیتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ایب ہے یا یہ کمی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوری کا لہو ما فی بائی ان دونوں کی خرید و فروخت میں برکت دے جاتی ہے جو شخص خریدنے والا ہے وہ بتا دے رہا ہے کہ میں جو قیمت دے رہا ہوں اس کے اندر کیا کمی ہے کیا فالٹ ہے اس میں کیا خیانت ہو سکتی ہے بتا کر کہ اس کی ویلو کس وجہ سے کم ہو سکتی ہے جو چیز وہ حوالے کر رہا ہے وہ بتائے جو بیچنے والا ہے وہ بتائے اور پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان وہ ماں مہاک اللہ برا کہتا بہ یہی کہ اگر انہوں نے چھپا کر بیچا اور جھوٹ بول کر بیچا آج, آج کل عام طور سے یہ ہو گیا ہے کہ خریدنے والا یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے لیکن بائے اور بیچنے والا یہ ضروری سمجھتا ہے کہ اس کو غلط قیمت بتائے اور اسے یہ بتائے کہ مجھے اتنے میں پڑا ہے میں نے اتنے میں خریدا اس سے نہیں پوچھا جا رہا ہے شریعت میں صرف ایک بے اور خرید و فروخت ایسی ہے جس کو مرابہ کہتے ہیں جو بے امانت ہے جس میں کھل کر بتانا ضروری ہے کہ کتنے میں ہم نے خریدا ہے اور اس پہ کتنا پروفٹ لے رہا ہوں لیکن عام بے و شرح میں اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے لینے والا لے گا نہیں لینا چاہتا ہے تو واپس جائے گا گا. آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیں اسے بتائیں لیکن غلط قیمت بتا کر بیچنا کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے اگر یہ غلط ہے اور جھوٹ ہے تو اللہ کی طرف سے اس خرید و فروخت کی برکت ختم کر دی جاتی اور وہاں پر وہ لفظ استعمال ہوا ہے جو سود کے سلسلے میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے ایسی تجارت میں اگر غلط بول کر کوئی چیز بیچی گئی ہے تو اس نفع حاصل ہونے والے جو نفع حاصل ہوا اس کی برکت کو بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اللہ رب العزت ہمیں شریعت کی اس امانت کے وسیع مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق سے نوازے وہ آخر داوانا الحمد للہ الحمد اللہ